قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 کتب علی الذین من کم لال تتقون اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو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 أو على سفر فعدة من أيام وعلى این اخین کو طعام فی توسو میل کم کم تم تند دن ہی تو ہیں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 اشمد اللہ واہدو لری کلو واشمد اللہ محمد بعد رسول باللہ من الشیطان Bismillahir Rahmanir نیا تو سر تو صبر اور سلاد کے ساتھ مدد مانگو یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ذاتی طور پر بہت سی دنیاوی مشکلات میں سے انسان گزرتا ہے ایسے حالات آتے ہیں جہاں سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا مال اولاد اور دنیاوی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے یا تو دنیا دار رو پیٹ کر ایسے حالات میں یہ نقصان برداشت کر لیتا ہے اور سم ہوتی ہے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ اس برداشت کرنے میں بھی جو ایک دنیادار جس میں برداشت کر رہا ہوتا ہے کئی کفری کلامات اور اللہ تعالی سے شکوے کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں یہ <تصفح> بعض ایسے ہوتے ہیں جو دن... دنیاوی نقصانوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے بعض دفعہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جان مال کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے یا ذہنی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے یا جسمانی اذیتیں مار دھاڑ کی صورت میں برداشت کرنی پڑتی ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی نبی اور اللہ تعالیٰ کے فرستہ پر وہ لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں گویا <تصح> ان کے دنیاوی مالی نقصان بھی خدا تعالیٰ کی خاطر ہوتے ہیں جانی نقصان بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں لیکن وہ اس سب نقصان سے بغیر کسی شکوے کے قدر جاتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ اے اللہ اب جب کہ ہم پر یہ سب کچھ تیرے بھیجے ہوئے کو ماننے کی وجہ سے وارد کیا جا رہا ہے تو ہمارے صبر کی طاقتوں کو بھی بڑھا اور خود ہی ہماری مدد کو آ اور ان ظالموں کے ظلموں سے ہمیں بچا تیری خاطر جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں اس میں صبح قدم یا طافر مات دوسری دنیا تو امبیا کی تاریخ پڑھتی ہے یا سنتی ہے دوسرے مسلمان قرآن کریم میں امبیاہ اور ان کے ماننے والوں کی باتیں پڑھتے اور سنتے ہیں اور ابتدائی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے واقعات اور ان کی مذلومیت کی باتیں پڑھتے ہیں یا اپنے علماء سے سنتے ہیں لیکن اہندی مسلمان وہ ہیں جو مسیح محمدی کو ماننے کی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو ماننے کی وجہ سے اسلام کی نشتِ ثانیہ کے لیے آنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشداد پر ایمان لانے کی وجہ سے عملاً اس حال سے گزر رہے ہیں جو دوسروں کے لیے شاید مذہبی مظالم کے پرانے واقعات داستان اور داستان میں ہوں بار بار گرو اور پھر کے یہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی مذہب کی وجہ سے مخالفتوں اور تشمیوں کا سامنا کر رہے ہیں لیکن یہ سب لوگ جو ہیں یا جماعتیں یا گروہ اپنے مخالفین اور دشمنوں سے موقع ملنے پر اسی طرح ظلم کر کے بدلہ بھی لے لیتے ہیں جس طرح کے ظلم ان پر ہوئے ہوتے ہیں لیکن اہمتی ہیں جو عموماً ہونے کا نمونہ دکھاتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے ظلموں پر سبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں پس یہ ایک بہت بڑا فرق ہے احمدی مسلمانوں میں اور دنیا کے دوسرے لوگوں ہم وہ لوگ ہیں اور ہمیں ہونا چاہیے ایسا کیونکہ ہم نے وسیم محمد اللہ السلام کو ماننا ہے جو دنیاوی آزمائشوں اور مخالفین کی دشمنیوں سے نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والے ہیں اس وجہ سے نہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے والے ہم اس بات کا ادراک ادراک رکھنے والے ہیں کہ ہمارے دکھوں کا مداوع صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے تکلیف کے وقت دنیا داروں کے سامنے نہیں بلکہ سب طاقتوں کے مالک خدا کے سامنے جھکنا ہے اس سے مدد مانگنی ہے وہی ہے جو ہمیں ہمارے صبر اور دعا کی وجہ سے ہمیں ان مشکلات سے نجات دلانے والا ہے اور نجات دلائے گا انشاءاللہ وہ کبھی خالص ہو کر اپنی طرف جکنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا وہ جو اس کی خاطر اس کی قائم کردہ جماعت کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں انہیں ضرور جزا دیتے ہیں ہم تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے والے اور اس کا ادراک رکھنے والے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کا تمام معاملہ خیر پر مشتمل ہے اور یہ مقام صرف مومن کو حاصل ہے اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اس پر شکر گزار آتا ہے الحمدللہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو یہ امر اس کے لیے خیر کا مجھے ہوتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے تو یہ امر بھی اس کے لیے خیر کا مجھے بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑی تکلیف میں پہنچنا یا بڑی بڑی تکلیفیں پہنچنا اور اس پر صبر اور دعا بندے کو خیر کا مجھے بناتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو نوازنے والی وہ ہستی ہے جو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف جو مومن کو پہنچتی ہے اسے بھی اسے بھی نوازے بغیر نہیں چھوڑتا یہاں سے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو تھکا جو بھی تھکاوٹ بیماری بے چینی تکلیف اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے اس کو, کو کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی بعض قطائیں معاف کر دیتا ہے بس یہ ہے ہمارا برحیم و بريم خدا جو ایک مومن کو ذرا ذرا سی بات پر نوازتا ہے ایک صابر اور اللہ تعالى کے حضور جھکنے والے مومن کے لیے تو اللہ تعالى کی طرف سے خوشخبريں ہی خوشخبريں ہیں پھر ایک اور موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر اور دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے سلوک کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں بہنے والا قطرہ خون اور رات کے وقت نقل پڑھتے ہوئے خشیت باری تعلیٰ کے نتیجے میں آنکھ سے ٹپکنے والے قطرے سے زیادہ کوئی قطرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور نہ ہی اللّہ تعالیٰ کو کوئی گھونٹ غم کے اس گھونٹ سے زیادہ پسند ہے جو انسان صبر کر کے پیتا ہے یعنی صبر کی غم کی جو حالت ہوتی ہے انسان پہ مشکلات کے وقت اس پہ جب انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خطر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بے انتہا پسند آتا ہے وہ صبر اور ہمایا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو غصے کے گھونٹ سے زیادہ کوئی گھونٹ پسند نہیں جو غصہ دبائے دبانے کے نیچے میں انسان بیتا غصہ کرنے والا گھونٹ نہیں غصہ دبانے والا گھونٹ اللہ تعالیٰ کو پسند <تصفح> بہت سے مواقع آتے ہیں انسان غصہ دباتا ہے صبر کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتا ہے تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنتا ہے بس چاہے ذاتی معاملات ہیں جن سے کسی سے جن کی وجہ سے کسی سے نقصان پہنچ رہا ہو یا جماعتی معاملات ہوں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے چکنا اور صبر کا معاہدہ مظاہرہ کرنا اللہ تعالیٰ کا گرب دلاتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے لیے بڑی غیرت رکھتا ہے اور دشمن کو پکڑتا ہے جو اس کو تکلیف اور نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں بس جس معاملے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے اس کو بندے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے بلکہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف جھپنے والوں اور صبر کرنے والوں کے دشمنوں کو دشمنوں سے بدلا لیتا ہے بلکہ ایک موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس سے عزت بخشتا ہے اور جسے خدا تعالی عزت بخشے اس سے بڑا اس کے لیے ایک بندے کے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے بس آج کل جو جماعتیں عمل کے افراد پر مختلف ممالک میں سختی پریشانی اور تکلیف کے حالات ہیں اس پر ہمارا کام ہے کہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اس کے آگے چکے وہی ہے جو احمد القفر کو پکڑ کر ہمیں ان سے بچانے کی ان کے مکروں سے بچانے کی ان کی تدبیروں سے بچانے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. اور جماعت کی تاریخ میں ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ دشمن اپنی تمام تر طاقتوں اور وسائل کے باوجود بھی ناکام و نامراد ہی ہوا اور جماعت کا قدم آگے ہی بڑھ چلا گیا مشکلات اور تکلیفوں کے دور سے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی گزرنا پڑا اور ان سے گزر کر ہی پھر کامیابیاں ملیں تو ہم کیا چیز جو بغیر کسی تکلیف برداشت کیے کامیابی حاصل کر لیں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف دے دور کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیم اللہ السلط فرماتے ہیں کہ تیرہ برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر دکھ اٹھائے ان کا بیان بھی آسان نہیں ہے قوم کی طرف سے تکالیف اور اظہار آسانی میں کوئی قسر نہیں چھوڑی جاتی چھوڑی جاتی تھی فرمایا کہ اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف صبر و استقلال کی ہدایت ہوتی ایک طرف تو قوم تکلیفوں پر تکلیفیں دیجیے بھی جا رہی ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ صبر کرو اور استقلال دکھاؤ ہم آتے ہیں کہ اور بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور تبلیغ میں سستنا ہوتے تھے بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تھا فرمایا اور اصل یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں جیسا نہ تھا کیونکہ وہ ایک محدود قوم کے لیے مبوس ہو کر آئے تھے اس لیے ان کی تکالیف اور اظہار آسانیاں بھی اس حد تک محدود ہوتی تھیں لیکن اس کے مقابلے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت ہی بڑا تھا کیونکہ سب سے ابز تو اپنی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی اور اظہار ثانی کی درپئے ہوئی اور عیسائی بھی دشمن ہو گئے بس جب ہم اس شخص کی بیت میں آ کر جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کی نشد ثانیہ کے لیے آیا ہے اور تمام مذاہب پر اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے آیا ہے اور مسلمانوں کی بھی جو فرقہ بندیاں ہیں انہیں ختم کر کے ایک ہاتھ پر جمع کر کے امت واحدہ بنانے کے لیے آیا ہے تو ہمیں بھی اپنوں اور غیروں سب کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا غیر تو اس کو کھل کر اس طرح مخالفت دنیا کے اکثر ممالک میں نہیں کرتے جس طرح اسلام کے پہلے دور میں مسلمانوں کو ان مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا بلکہ یہ لوگ جو بغیر مسلم ہیں اگر وہ مخالفت کرتے ہیں تو بڑے طریقے سے اور بڑا سوچ سمجھ کر ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں اسلام پر حملے کرنے کے جو یہ کہہ سکیں کہ دیکھو انہوں نے ظلم کوئی نہیں کیا لیکن مخالفتیں بحال کر رہے ہیں ان لوگوں کا بھی دفاع ہم نے کرنا ہے اسی طریقے سے اس لیے آج مسلم علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہتھیار اسلام کے مخالفین اسلام کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی وہ ہم نے کرنے اور وہ لیٹریچر اور تبلیغ کا ہتھیار ہے جب غیر مسلم دنیا میں اسلام پھیلنا شروع ہوگا تو پھر غیر مسلم مالک بھی جماعت کی مخالفت کریں گے یہ وہ دیکھیں گے کہ یہاں کے مقامی لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں بلکہ بعض جگہ ایسے واقعات ہو بھی جاتے ہیں شروع میں بعض چرچوں نے بڑی کچھ دلی سے ہمیں اپنے فنکشن کرنے کی جگہ دی لیکن جب دیکھا کہ لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اس طرف تو وہی مخالفت شروع ہو گئی اور انکار کر دیا اس سے ان کو پتا لگ رہا ہے کہ یہ اسلام جو حقیقی اسلام ہے جو جماعت احمدی جس کی تو لیک کرتی ہے اور پھیلا رہی ہے یہ ایک وقت میں غلبہ حاصل کر لے گا اور یہ حقیقی اسلام مقدر ہے کہ جماعت اہم دے سے ہی پھیلنا ہے لیکن اس وقت ملا جو ہے مسلمان لوگ جو ہیں اور مسلمانوں کے ملا اپنے ممبر کے چھن جانے کے خوف سے ہر جگہ مخالفت میں پیش پیش انہیں ظلموں اسی طرح ظلم کر رہے ہیں جس طرح پرانے زمانے میں مذہب پر کیے گئے سیاست دان بھی اس خوف سے کہ کے پیچھے چلنے والا ووٹر ہمارے ہاتھ نہ جاتا رہے ووٹ اور سستی شہرت کے لیے ان کے پیچھے چلتے ہیں ورنہ ان لوگوں کو تو مذہب کی الگ پہ کا بھی نہیں پتا اکثریت شاید نماز بھی نہ پڑھتی بلکہ شاید ہی کبھی جمعہ کی نماز پہ آتے ہوں اور عید کی نماز پڑھنے والے ہیں لیکن اسلام کی غیرت کے نام پر احمدیوں پر حملے ضرور کرتے ہیں یا اسمبلیوں میں قانون پاس کروانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں بھی آزاد کشمیر میں آج کل اسمبلی میں پاکستانی ملہ کے ذریعے اثر وہاں کا ملہ بھی اور وہاں کے سیاستدان بھی احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی کشمیری اسمبلی میں قرارداشت پیش کر رہے ہیں بلکہ پیش ہوئی ہے بہرحال یہ لوگ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کر لیں پاکستان کی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر کیا حاصل کر لیا کون سی جماعت کی ترقی رک گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت تو نئی سے نئی وسطوں کو حاصل کرتی چلی جا رہی ہے لیکن افراد جماعت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کی مدد کے لیے دعا کرنا اور اس کے آگے جھکنا اپنی نمازوں اور عبادتوں کی فرض کرنا ہر احمدی کا فرض ہے اور یہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے مزید وارث بنائے گی پھر الجزائر میں مخالفت ہے جیسا کہ کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں گزشتہ خطبوں میں احمد کی وجہ سے کئی لوگ جیل میں ہیں جن کو ایک سال سے تین سال تک کی سزا دی گئی ہے درجن وہدیوں کو کے سزاؤں کے اعلان ہو چکے ہیں ابھی تک جیل میں تو نہیں بھیجا لیکن کسی وقت سے پکڑ کر ان کو جیل میں بھیجا جا سکتا ہے مختلف قسم کی پابندیاں آئے تھے صرف اس لیے کہ وہاں بھی ملا کو اہمیت کی ترقی کھٹک رہی ہے. اور یہ برداشت نہیں ہو رہا ان سے اسی طرح بنگلہ دیش میں مسلسل مخالفت چلتی رہتی ہے انڈونیشیا میں چلتی ہے عرب ممالک میں بھی چلتی ہے لیکن گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں ایک جگہ جس کا نام شب آئی ہے ضلع میمن سنگھ کا ایک قصبہ شہاں کی ہماری مسجد پر حملہ کیا مولویوں نے اور ہمارے مستفیض الرحمٰن صاحب کو شدید تخمی کر دیے چاقوؤں کے وار کر کر کے کنجروں کے وار کر کے اتنے کاری اور شدید وار کیے چاقوس کے ساتھ یا خنجر کے ساتھ کہ سارا جسم ان کو چل نہیں کر دیا پیٹ میں بھی ایسی جگہ وار ہوئے جو کہ کہتے ہیں کہ گردا بھی ان کو باہر آ گیا گردن پر وار تھے بس شارا کٹنے سے بچ گئی لیکن ہر جگہ سے دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ خون کے فوارے نہیں کر رہے تھے بہرحال پولیس پہنچ گئی موقع پر آئی اور حملہ آوروں سے نکال کر انہیں لے گئی اور ہسپتال پہنچایا جماعت کے افراد ہی پہنچ گئے خدام پورن پہنچے جنہوں نے خون دیا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ میڈیکل ایڈ پہنچ گئی ہسپتال پہنچ گئے جہاں اچھے ڈاکٹر بھی تھے اور اچھا علاج بھی ہوتا رہا کئی گھنٹے کا ان کو آپریشن ہوگا بہرحال کل تک کی حالت جو اطلاع ہے اس کے مطابق سٹیبل تو ہیں لیکن ابھی حالت خطرے سے باہر نہیں گو کے تھوڑی سی ہوش میں بھی آ گئے ہیں اور ہوش میں آنے کے بعد بول تو نہیں سکتے تھے لیکن کاغذ قلم لے کر انہوں نے لکھ کر جو باتیں کی ہیں اس میں بھی اس تکلیف میں سے گزرنے کے باوجود بھی ایک عموماً کی شان ہے جی کہ دوسروں کی فکر ہے اور لکھ کر یہی دیا کہ فلام اور ابھی صاحب کی حفاظت انتظام رکھیں کیوں ان کو بھی خطرہ ہے یہ آپ نے والدین کی فکر کا اظہار کیا اللہ تعالی ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی بھی فرمائے اور کامل اور جلد شفا فرمائے بہرحال یہ مخالفتوں کے بارے میں ہمیں حضرت وسیم علیہ السلطلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر اہمیت قبول کی ہے تو ان سختیوں سے گزرنا بھی پڑے گا چنانچہ ایک موقع پر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت حقدس مسیم اللہ السلطل فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے بھی اس قسم کی مشکلات ہیں جیسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے چنانچہ نئی فرمایا چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو ماں دوست رشتے دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں السلام علیکم تک کہ روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے اس قسم کی بہت سی مشکلات, مشکلات پیش آتی ہیں فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے تم بیاہ اور غسل سے زیادہ نہیں ہو ان پر اس قسم کی مشکلات اور مسائب آئیں اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو اور پاک تبدیلی کا موقع ملے دعاؤں میں لگے رہو پس یہ ضروری ہے کہ تم امبیا اور غسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے اس کی وجہ سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تمہارا سچا دوست نہیں ہے ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہو تھا تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے ان سے دنگا یا فساد مت کرو بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو ہمارا رویہ پھر بھی یہی ہے دوسرے دشمنی کر رہے ہیں ہم نے ان کے لیے پیچھے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے تم اپنے پاک نمونے اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے اہمیت کر کے اہمیت قبول کر کے کوئی جرم نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا کسی گند میں نہیں گئے بلکہ یہ ایک اچھا رستہ ہے جس نے اختیار کیا بس یہ وہ رد عمل ہے جو ان حملوں کے بعد ہم نے دکھانا ہے اور ہمیں دکھانا چاہیے بے شک قانونی چارہ جو ہم کرتے ہیں دعا آپ بھی کرتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے لیکن ساتھ ہی جو مجرم ہے ان کے لیے کرونی جاروج بھی کرتے ہیں اور کریں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور نہ چھوڑیں گے اور نہ چھوڑنا چاہیے اور ہر مصیبت اور مشکل میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہم جھکتے ہیں اور اسی کے آگے جھکیں گے ان لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کے بارے میں مجھے شکایات ملتی ہیں کہ ان کے ایسی مشکلات بھی نہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ان کو تبلیغ کے مواقع میسر آتے ہیں وہ براہ راست بعض تبلیغ کرتے ہوئے بعض لوگوں کو یا سوشل میڈیا پر مولویوں کو تبلیغ کرتے ہوئے بعض افون سے مناظرہ کرتے ہوئے ایسی سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور کہ جو احمدی کے لیے پشایہ نشان نہیں اور بعض لکھنے والے مجھے لکھتے ہیں کہ ایسے کہ احمدیوں کے منہ سے ایسی گندی گالیاں اور ایسی گفتگو سن کر بڑی پریشانی ہوتی ہے جو ان لوگوں کے منہ سے اپنے مخالفین, مخالفین کے لیے غیرآمدی مولوں کے لیے یا جو سے مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں باہر یہ باتیں کسی طرح بھی ایک احمدی کو زیب نہیں دیتی یہ کہاں تک سچ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن مجھے لکھنے والوں نے لکھا کہ احمدیوں کے مقابلے میں ایسی جب گفتگو ہوتی ہے تو بھائی تو غیر احمدیوں کی زبان زیادہ نرم ہوتی ہے اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر میں ایسے اہم سے کہوں گا کہ بہتر ہے وہ تبلیغ نہ کیا کرے یہ تبلیغ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مجھے بنانے والی ہوگی جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو تو صبر اور غصے کا گھونٹ پینے والا پسند ہے ہم تو اعلان ہی یہ کرتے ہیں کہ غصہ آتا ہی انہیں ہے جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو بس اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو غصے کا پھر کوئی جواز نہیں حضرت مسیمۃسلات والسلام کی اس بات کو مجھے یاد رکھنا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میں اس عمر کے لیے معمور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ طریقے اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتا ہے اور ہمارا تو یہ ہمارے لیے تو یہ تعلیم ہے کہ گالیاں بھی ہیں نرم سی جواب فرمایا کہ اسے خود شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت کو نادم اور پریشان ہونے لگتا ہے کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں مخالفین کو شرمائی جن کی نیک فطرت تھی فرمایا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے اس طریقے کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقوی کی راہ نہیں ہے بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس عمر کی تائید اللہ تعالیٰ یہاں تک اس عمر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے نہایت کار فرمایا کہ نہایت کار اشتہار اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ اگر کوئی غصہ دلائے اور جوش پیدا ہو جس سے یا اشتعال پیدا ہو یہی ہو سکتی ہے وجہ کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دو تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو تم ان گالیوں کو سن کر صبر سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں بے رنگ خطوط آتے ہیں جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا تمار ہوتا ہے ایسی فحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل بھی ایسی گالیوں کا ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو لیکن یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی سفر کرو درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے ان کی گالیاں ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان کی گالیوں سے ڈر جاتا لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے مانگور کیا ہے پھر میں ایسی خفیف باتوں کو کیا پرواہ کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا تم غور کرو تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے ان کو یا مجھے ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے اگر یہ گالیاں کوئی لوگ پیدا کر سکتی ہیں تو جس میں اپنے لکھا فرمایا کہ اس وقت دو لاکھ کی جماعت سے زیادہ پیدا ہو گئی ہے اور آج ان گالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو سو نو ملکوں میں دنیا میں جماعت قائم ہے اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے آئے ہیں یا کہیں اور سے یہ جو گالیاں دینے والے تھے انہیں لوگوں میں سے ہی لوگ آئے ہیں جماعت میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے مجھ پر کفر کے فتح لگائے لیکن اس فتح اور کفر کی کیا تاثیر ہوئی جماعت بڑھی کفر کے فتح کا دیجیے گا نکلا کہ جماعت بڑھ گئی اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلا چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتح کا اثر ہوتا اگر کوئی منصوبہ ہوتا اس جماعت کو بنانے کا میرا تو فتحوں کا اثر ہوتا کوئی اثر نہیں ہوا حمایاں اور میری راہ میں فتویٰ فتویٰ کفر بڑا بھاری لوگ پیدا کر دیتا لیکن جو بات خدا تعالی کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں ہے کہ اسے پامال کر سکے جو کچھ منصوبے میرے مخالف کیے جاتے ہیں پہچان کرنے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم و شان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جاوے مگر اس کا انتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رک نہیں سکتا یہ ان گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا فرمایا کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں فرمایا میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسی بے باکی سے زبان کھولتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑے چمارے چمار سے بھی نہیں سنی جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہیں ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراض اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر یہ صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض احمدی چڑھ کر غلط رنگ میں اور سختی سے ان لوگوں کے جواب دیتے ہیں تو غلط کرتے ہیں اس طرح نہ صرف ایک, ایک گناہ نہیں کر رہے ہیں. بلکہ ہم اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ نئی نسل کو بھی احمدی اس سے دور کر رہے ہیں پر نوجوانوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں تھی شاید اس لیے ہم سختی سے جواب دے رہے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے بس ایسے لوگوں کو فوری طور پر اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ گالیوں کو جواب گالیوں سے دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے حضرت علیہ مسیحصلاسلام نے بار بار مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں صبر کا دامن پکڑ رہنا چاہیے اور اسی سخت میں آپ سامنے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں عزم و علیہ السلام کا آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے بار بار میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے حضم السلم علیہ السلام کی تعلیم سب پر فرمایا گیا مجھے گالیاں دیتے ہیں لیکن میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان پر افسوس کرتا ہوں کیونکہ کیونکہ وہ اس مقابلے سے عاجز آ گئے ہیں اور اپنی عاضری اور تو وہ کو بجوز اس کے نہیں چھپا سکتے کہ گالیاں دیں دلیل ان کے پاس رہی نہیں آجز آ چکے ہیں اور اس لیے دلیل نہ ہونے کی ایسے سے وہ گالیاں دیتے ہیں فرمایا کہ کخر کے فتلے لگائیں جھوٹے مقدمات بنائیں اور قسم قسم کے افتراء اور بہتان لگائیں وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لا کر میرا مقابلہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے میں ان کی گالیوں کی اگر پرواہ کروں تو وہ اصل کام جو اللہ خدا تعالیٰ نے مجھے پر کیا ہے رہ جاتا ہے اس لیے جہاں میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو مناسب ہے کہ ان کی گالیاں سن کر برداشت کریں ہرگز ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیں کیونکہ اس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے وہ صبر اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھائیں یقیناً یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریخ ہوتے ہیں اس لیے پھر تاریکی سے تاریخی پیدا ہوتی ہے بس اگر عقل و فکر کی قوتوں میں اضافہ کرنا ہے دل و دماغ میں نور پیدا کرنا ہے تو غصّے اور جوش کو ہمیں دبانے کی ضرورت ہے ہر وقت تبھی اللہ تعالیٰ کے فضل مزید بڑھیں گے جماعت ہنجا کی ترقی کسی جوش اور غذب کے ظاہر کرنے سے نہیں ہوئی اب تک جو ترقی ہو رہی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بات ہے کہ اس نے حضرت مزیم علیہ السلاۃ وسلام کو غلبہ دینا ہے بس جب غلبہ اس نے دینا ہے اور برکت اس نے ہی ڈالنی ہے اس کام میں جو ہم کرتے ہیں تبلیغ کا بھی اور دوسرا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں ہمیشہ حضرت مسلم علیہ السلام کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیاوی لوگوں لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کا محتاج ہو کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے فرمایا غرض اپنے اعمال کو صاف کرو ہمیں نے رسید فرمائی کہ اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جاوے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے بس یہ مثال سامنے رکھو کہ جہاں شکار جو دوڑتا ہے شکاری سے ڈر کے سست ہوا تو شکاری قابو میں آ جاتا ہے اسی طرح انسان اگر غفلت کرے گا اپنی باتوں میں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں تو پھر شیطان کا شکار ہو سکتا ہے فرمایا کہ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو ضرور یاد رکھو کہ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مردہ نہ ہونے دو استغفار بہت زیادہ کے ہو کیونکہ جس عرض سے کام لیا جاتا ہے وہی وہ کام دے سکتا ہے اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جائے پھر وہ ہمیشہ کے واسطے نکارا ہو جاتا ہے اسی طرح توبہ کو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے فرمایا کہ اگر تم نے سچی توبہ نہیں کی وہ اس بیچ کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جاتا ہے اور اگر وہ سچی توبہ ہے تو وہ اس بیچ کی طرح ہے جو اندر زمین پر بویا گیا ہے اور اپنے وقت پر پھل لاتا ہے فرمایا کہ آج کل اس توبہ میں بڑی بڑی مشکلات ہیں وہاں کا میں آئے ہوئے کچھ لوگوں کو یہ مسیح فرما رہے تھے آپ جب تم یہاں جاؤ گے یہاں سے جاؤ گے تو تمہیں بہت کچھ لوگوں سے سننا پڑے گا لوگ بڑی باتیں کریں گے کہ تم نے ایک مجزوم کافر دجال جال وغیرہ کی بیت کی ہے فرمایا کہ ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز کو دکھانا ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کے واسطے معمول کیے گئے ہیں اس لیے چاہیے کہ تم ان کے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور جیسے کہ تم کو امید ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو ہرگز قبول نہ کریں گے تم بھی ان سے منہ پھیر لو ہمارے فرمایا ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار توبہ دینی علوم کی واقفیت خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور پانچ وقت کی پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرنا ہے نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو اور ہر ایک بدی سے خواہ و حقوق الہی کے متعلق ہو خواہ حقوق و کے متعلق ہو بچو بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں اور اس کے حم پر چلنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہیں اس کی راہ میں قربانیوں کو صبر اور استحکاموں سے برداشت کرنے والے ہوں اللہ تعالی ہمیں صبر اور دعا کے ساتھ اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم ہمیشہ اللہ تعالی کے فضلوں اور اس کے انعاموں کو حاصل کرنے والے رہیں نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم پی پی نازم الدین صاحب پنگا ڈی انڈیا کا ہے جو تین مئی کو ٹرین کے حادثے میں وفات پا گئے لائے لائے جائے، اپنی کار پہ جا رہے تھے وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا قرآن کریم کی نمائش کے حوالے سے ایک میٹنگ سے واپسی آ رہے تھے تو ایک حادثہ پیش آیا ہمیشہ بڑے مخلص انسان تھے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے ہمیشہ اور قادیان کے اجتماعات اور جلسہ سنانا اور شعرا وغیرہ میں باقاعدگی شرکت کرنے والے تھے بڑے ایکٹیو یہاں پر تھے اس وقت ضلعی سیکٹری مال کی حیثیت سے بھی ان کو کام کی توفیق ملی وفات کے وقتی بطور نائب صدر انصار اللہ بھارت خدمات انجام دے رہے تھے یہ بڑا لمبا عرصہ دوائی میں رہے اور وہاں کے پہلے امیر جماعت کے طور پر انہوں نے خدمت توفیق پائی بڑے وسیع تعلقات تھے ان کے اور ان کو تعلقات کو ہمیشہ جماعت کے لیے انہوں نے استعمال کیا جماعتی نظام سے بے انتہا پابندی کرنے والے اور اپنے ساتھیوں سے پابندی کرواتے تھے عبادت کرنے والے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بڑے منقصر مزاج بڑی نفیس تبیت کے مالک تھے یہ اور بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے نافیہ و ناس وجود تھے بچوں کی بھی بڑے اچھے انداز میں تربیت کی ہمیشہ نیکی کی تعلیم تل، دیتے تلکیم کرتے اور خلاف سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے محروم موسی بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کی ایک بیٹی یہاں بھی رہتی ہے اور ایک بیٹا ہے ان کا دبئی میں اللہ تعالیٰ محروم کے درجات بلند پم آئے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیتوں کو جاری رکھنے اور خلافت خلاف رجما ویوستہ رہنے کی کافی <اؤم> <قسم> <سؤال> <سؤال> الحمدللہ مال محل پلا مہو فلاد محمد رحیم کم ان اللہ مدلے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 رکتہ زاہد عابد صاحب ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جامعہ دیا کینیڈا سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کی تقرری برمپٹن میں ہوئی جہاں یہ بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور مختلف موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جو افتتاحی کلمات ہیں ان کو سنیے ان کلمات کے بعد پھر ہم اپنے سٹوڈیوز کی لائن کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی ان کے جواب دیتے ہیں گزارش اس میں یہی یہ ہوتی ہے کہ جو موضوع چل رہا ہو اس کے مطابق آپ کا سوال ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے مہمان تیاری کر کے آتے ہیں اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ موضوع کے اوپر گفتگو ہو سکے مزید گفتگو اس پہ آگے چل کے ہوگی جب ہم پروگرام میں اپنے سٹوڈیوز کی لائنیں کھولیں گے لیکن اس وقت ہم آپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں اور اس میں زاہد عابد صاحب جو ہیں وہ ہمارے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھیں گے हुँ. اور پھر اس کے بعد ہم پروگرام دوبارہ شروع کریں گے اس سے قبل میں عرض کر دوں کہ ابھی آپ نے خطبہ جمعہ سنا جو امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصد اللہ تعالی بنثر الزیز نے گیارہ آ, سوری بارہ آ, مئی کو ارشاد فرمایا اور اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر اس مخالفت میں بعض دفعہ وہ اخلاق کی حدیں پھا, آ, پھا, پھلانگ جاتے ہیں تو امید ہے آپ نے سنا ہوگا خطبہ اور آپ کو اندازہ ہوا کہ جماعت احمدیہ کا ایسے لوگوں کے متعلق کیا تاثرات ہیں کیا خیالات ہیں کس طرح وہ ان کے لیے دعا کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ اپنی مخالفت میں اس طرح اس رستے پہ نہ چلیں جس کر جس رستے پہ وہ دین سے دور چلے جاتے ہیں بہرحال اس پہ گفتگو آگے چل کے ہو سکتی ہے اگر یہ موضوع میں آیا لیکن فی وقت ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں زاہد عابد صاحب بسم اللہ, اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم نے آج کے خطبہ جمعہ میں حضور انور طبن عزیز کا ارشاد سنا کہ کس طرح بعض لوگ جب ان سے بات کی جائے تو حضور نے بیان فرمایا کہ جن کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ جو ہے پھر سختی سے جواب دیتے ہیں اور جسمانی تکلیف کے ذریعے اگر جواب نہیں بن پڑتا تو پھر وہ اس طرح مقابلہ کرتے ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں عموماً حضمسیم صلاحۃ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ از مسیم السلات و السلام نے کس طرح اسلام کی مدد فرمائی اور کس طرح جو ہے اسلام کی جو حالت تھی اور جو اعتراضات اسلام پر ہوتے تھے آپ نے جو ہے ان کے جوابات دیے حض مسیم علیہ السلاط والسلام اپنی ایک تصنیف میں بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحتاً کہتا ہوں کہ اسلام کے لیے جاگو کہ اسلام سخت فتنہ میں پڑا ہے اس کی مدد کرو کہ اب یہ غریب ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں اور مجھے خدا نے علم قرآن بخشا ہے اور حقائق معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھولے ہیں اور خارق مجھے عطا کیے ہیں سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں یا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیمس عظیم الفطن صدی کے سر پر جس کی کھلی کھلی آفات ہیں ایک مجدد کھلے کھلے دعوے کے ساتھ آتا سن قریب میرے کاموں کے ساتھ تو مجھے شناخت کرو گے ہر ایک جو خطالہ کی طرف سے آیا اس, اس وقت کے علماء کی نا سمجھی اس کی صدے راہ ہوئی آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لا سکتا اور خدا غیر کو برکتیں نہیں دیتا جو خاصوں کو دی جاتی ہیں اے لوگو اسلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے اور ادائے دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے اور تین ہزار سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے ایسے وقت میں ہمدردی سے اپنا ایمان دکھاؤ اور مردان خدا میں جگہ پاؤ وسلام علاء منتبال خدا برکات و دعا تو یہ حضرت مسیحم عید علیہ السلات کا ایک اقتباس میں نے پیش کیا ہے برکات و دعا سے جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تلخ درخ شیریں پھل نہیں لا سکتا یعنی کہ حضر مسیحم علود علیہ السلام کو ان کے کاموں سے پہچانا جائے جو ان کی دینی خدمات تھیں ان کو آپ کے وقت کے علماء نے بھی سراہا وہ احمدی یا غیر احمدی تھے انہوں نے بھی جو ہے اس بات کا اطراف کیا کہ جو خدمات حض مسیحمد علیہ وسلام بجا لائے وہ اس زمانے میں کسی اور نے نہیں کی تھیں یہاں تک کہ آپ کے بعض دشمنوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ابراہین احمدیہ کے بارے میں کہ یہ ایسی تصنیف ہے کہ گزشتہ چودہ سو سالوں میں کسی نے جو ہے اس طرح کی اسلام کی تائید میں پیش نہیں کی اور اس اقتباس میں جو آپ نے حضم عدیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ تین ہزار سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے تو حضم عدیہ السلام نے اپنی تصانیف میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے اور ابراہین احمدیہ میں ان باتوں کو لیا ہے اور بعض دوسری کتاب کتب میں جیسے کہ ازالہ و حام ہے جس میں عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات ہیں اس طرح مختلف حوالوں سے جو ہے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے اور یہ جو بات حضور نے بیان فرمائی کہ کہ میرے کاموں سے مجھے پہچانو گے اور تم مجھے شناخت کرو گے اور ہر ایک جو خدا کی طرف سے آیا اس وقت کے علماء کی نہ سمجھی اس کی صدے راہ ہوئی یعنی کہ علماء نے جو ہے اپنی سمجھ میں جو ہے صحیح کام کیے لیکن وہ جو معمور وقت تھا اس کے کاموں میں آڑ بنا لیکن اس سے جو معمور کیا گیا تھا اس کے کاموں میں کوئی سستی نہیں آئی کوئی روک نہیں آئی اور یہی بات آج جو ہم نے خطبہ جمعہ سنا جو کہ گزشتہ جمعہ کا تھا یہی بات ہمارے پیارے امام نے خلف خلیف تمز خام سعیدہ ابن عزیز نے بیان فرمائی کہ جو ہمارے ہمارے اوپر جو پابندیاں پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں لگائی جا رہی ہیں یا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے کسی طرح بھی جماعت کی ترقی میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ جماعت کی ترقی ان قربانیوں کے نتیجے میں پہلے سے جو ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں جزاکم اللہ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں یہ موجود ہیں اور آپ نے ابھی ان کے افتتاحی کلمات سنے سامین اب ہمارے پروگرام کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس میں ہمارے مہمان جو ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اس کے بارے میں چند گزارشات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں تو آپ کے سوال جو ہیں وہ موضوع سے متعلق ہونے چاہیے تاکہ اس سے جو موضوع ہے اس سے مستفید ہو سکیں اور اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک منٹ کا دورانیہ پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ایک منٹ میں اپنا سوال مکمل کریں گے ہمارے اکثر دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ جب سوال اگر لکھ کے لایا جائے تو وہ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے بنسبت نسبت اگر فل بدی کیا جائے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ جب آپ پروگرام میں آئیں اپنے سوال کے ساتھ تو اپنا سوال لکھ کے لائیں تاکہ ہم آپ کے سوال کو مکمل سن سکیں اور اسی طرح اس سے مستفید بھی ہو سکیں اسی طرح جب آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں تو بعض دفعہ جذبات سے ہم اپنے جوش جذبات سے ہم اپنے الفاظ پہ قابو نہیں رکھ سکتے یا اس پہ توجہ نہیں کرتے اور ایسی بات کہے جاتے ہیں جو کسی طرح بھی ایک شریفانہ مجلس میں نہیں کہی جا جانی چاہیے سامن یہ جو پروگرام آپ سن رہے ہیں جس طرح آپ سن رہے ہیں اس طرح کئی اور ہمارے ساتھی ہیں جو یہ پروگرام سنتے ہیں اور اسی طرح اس پروگرام یہ پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے اور پھر ریکارڈنگ کے بعد یہ آپ کے لیے آپ کی سہولت کے لیے ہماری ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ اپلوڈ ہوتا ہے چنانچہ مستقل ریکارڈ کی شکل میں آپ کا بیان یا آپ کی بات یا آپ کا جملہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے چنانچہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اس اس پروگرام کے وقار کے یا آپ کے اپنے وقار کے خلاف ہو یہ ہماری گزارش ہے کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہوں نہ کسی کی دل آزاری ہمارا مقصود نہ کوئی بحث مباحثہ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور پھر ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ کہ اس طرح گفتکو کرنے سے جہاں آپ کو اپنے اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے کا موقع ملے گا ہمیں بھی ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا موقع ملے گا جو عام طور پہ اب آپ ہمارے اکثر غیر احمدی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں ہوتی ہیں آج ہم جو طریق کر رہے ہیں کہ شروع میں ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمیل کے سوالات لیں گے کیونکہ ای میل, ای, میل, ای, میل, ای میل پہ کچھ اس وقت مشکل ہے اور اس پہ ہم آپ کے سوال نہیں لے سکتے جیسے ہی وہ سلسلہ دوبارہ اس جگہ پہ, پہ پہنچتا ہے جہاں ہم سوال لے سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ اس میں شامل ہوں سوالوں کا جہاں تک تعلق ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ موضوع سے متعلق ہوں اور آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے افتتاحی کلمات میں رکھا ہے کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے اور اس پہ خطبہ جمعہ بھی جیسے امام جماعت احمدیہ نے دیا ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کے پاس آپ کے جو سوالات ہیں وہ رکھیں گے جو آپ سوال کریں تو اس میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو آپ کے شہر کے تعارف سے ہم آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے تو اگر آپ فون کریں یا آپ ذریعہ ای میل کے ہمارے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں دونوں صورتوں میں آپ سے گزارش کہ آپ اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں میں ای میل کھول رہا ہوں اور اس حوالے سے جو آج کے پروگرام ہے وہ ہم آپ کے سامنے شروع کریں گے سوالات رکھیں گے اور ایک منٹ کا دوران مجھے اس میں چاہیے جی پہلا سوال جو ہے آپ برمپٹن سے ہیں پیل ریجن سے ہیں اس حوالے سے یہ سوال آیا ہمارے پاس اور یہ طارق صاحب نے سوال پوچھا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پیل ریجن میں آج کل جمعے کے متعلق گفتگو چل رہی ہے اسکول اس بورڈ میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کا یعنی جماعت احمدیہ کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے یہ سوال ہے طارق صاحب نے پوچھا ہے انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا جی جی جزاک اللہ آپ کے سوال کا طارق صاحب بنیادی طور پر جمعہ ادا کرنا قرآن کریم میں ایک کام کے طور پر نازل ہوا ہے خاص طور پر جمعہ کے بارے میں تاکید پائی جاتی ہے اور اسی طرح جماعت احمدیہ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر ہماری بچوں کی تعداد سکولوں میں یا یونیورسٹیوں میں زیادہ ہے وہاں پر اہتمام کیا جائے اسی طرح جو غیر احمدی مسلمان احباب ہیں وہ بھی ہے اس کو باقاعدہ ادا کرنے کرتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر اجازت ممکن ہو تو ایک بنیادی مذہبی ازادی کے طور پر جو ہے ہمیں یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جہاں پر مسلمان نماز ادا کرنا چاہیں وہ ادا کر سکیں کیونکہ جمعہ کا روز یہاں پر جو ہے ایک ورکنگ ڈے ہے اس لیے ممکن نہیں ہوتا کہ سارے مسلمان بچے اس دن چھٹی کر کے گھر بیٹھ جائیں اور اس طرح اپنا تعلیمی نقصان بھی کریں تو اس کے لیے ہماری کوشش جہاں تک جماعت میں ہو یہی ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں جب ان کا لنچ بریک ہو وہاں پر کچھ اکاموڈیشن کوئی جم میں یا کوئی کلاس روم میں مل جائے جہاں پر جو ہے پھر وہ بچے نمازیں ادا کر لیتے ہیں اور یہی طریق جو ہے یونیورسٹی وغیرہ میں جو ہے اپنایا جاتا ہے کہ جہاں پر بریک کا وقت ہوتا ہے یا مختلف کلاسوں میں جو ہماری اکثریت جہاں پہ جس وقت میں آسانی سے جمعے کے وقت میں آ کر نماز ادا کر سکے ان کے لیے پھر اس طرح ایک انتظام کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح آفسز وغیرہ میں بھی جو ہے یہ بات جاری رہتی ہے تو پیل ویلج جو پیل بورڈ میں آج کل یہ ڈیبیٹ کافی ہے اور اس کی وجہ ایک طور سے جو ہے جو منفی آپ کہہ سکتے ہیں خیالات جو لوگوں کے دلوں میں ہیں اسلام کے بارے میں اس کا ایک طور سے وہ اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح اگر ہم نے اجازت دی تو آہستہ آہستہ مسلمان جو ہیں یہ پورا سسٹم ہی بدلنا شروع کر دیں گے اور جس سے وہ جس کو کہتے ہیں شریعہ لا وہ اپنے طور پہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی باتوں سے ان کا ڈر ہے ایک جو میڈیا میں خبروں میں مسلمانوں کے بارے میں سنتے ہیں اس کی وجہ سے ایک منفی ان کی سوچ ہے اور اسی وجہ سے وہ اس میں ایک روک ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ کئی عرصے سے جو ہمارے طلباء ہیں وہ جمعہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں تو آج تک کبھی ایسی اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا کہ جو ہے یہ ایک دم اس مسئلے کو کھڑا کیا جائے تو جو بظاہر بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کسی وجہ سے جو ہے ان کے دلوں میں ایک منفی ذہنوں میں منفی رجحان ہے اسلام کے بارے میں اور اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں اب رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اب اور گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بھی آئی تھی ماہ پہلے جس میں انہوں نے جو ویڈیو دنائی دکھائی تھی جس میں یہ پیرنٹ ٹیچرس غالباً کی کوئی میٹنگ تھی پیل بورڈ کی اس میں ایک غیر مسلمان شخص تھا اس نے بڑے جوش میں آ کر جو ہے وہ قرآن کریم کا شاید اس کے پاس کوئی نسخہ تھا یا قرآن کریم کا ترجمہ تھا اس کو اس نے جو ہے وہ اس پبلک میٹنگ میں پھاڑنا شروع کر دیا اور ایک طرح سے مسلمانوں کو جو ہے اس نے جو ہے وہ دکھایا کہ جی نہ مجھے تمہارے قرآن کی کوئی عزت ہے نہ مسلمانوں کا کوئی ڈر ہے کسی کا ڈر نہیں ہے اور مسلمانوں کو بالکل بھی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو اس کے اس عمل سے جو ہے بنیادی طور پر اس کا اپنا اخلاق کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے کہ اس کے کس قسم کے شخص کے اخلاق تھے یہ سوچ جو ایک عام عیسائی جو ہمارا رابطہ ہوتا ہے یا ان سے کوئی تعلق یا بات چیت ہوتی ہے تو اس طرح کا رجحان نہیں ہوتا باوجود اس کے کہ وہ ہمارے نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتے ہوں گے یا اسلام سے اختلاف رکھتے ہوں گے لیکن اس قسم کا وہ مظاہرہ بہرحال پھر بھی نہیں کرتے تو اس سے تو اس کی ایک اپنے اخلاقی کا جو ہے وہ منظر نظر آتا ہے لیکن مسلمانوں کو جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنا اچھے اخلاق کا جو مظاہرہ کریں جو اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں جو حضور وسلم کا اسوائے حسنہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مسلسل تکالیف برداشت کرتے رہے اور پھر بھی جو ہے آضو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دل آزاری جو ہے وہ کسی کی نہیں کی اور ہمیشہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی یہی تعلیم دی کہ مجھے تو افف کا حکم ہے اور اسی بات کا جو ہے حضور انواع طبنِ عزیز نے خطبہ جمعہ میں بھی ذکر فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اسوا ہے کہ مسلسل مخالفت ابتلاؤں کا سامنا مشکلات کا سامنا لیکن کسی موڑ پر بھی آپ نے جو ہے آ... سختی سے رد عمل نہیں دکھایا طائف کا واقعہ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سفر پیدل کر کر آپ تشریف لے کے گئے تبلیغ کے غرض سے تو طائف کے سرداروں نے جو ہے محلے کے جو کہہ سکتے ہیں کہ بچے جن کو اور کوئی کام نہیں سارا دن ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور پتھر جو ہے وہ انہوں نے مارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ بتائیں تو ہم اس وادی کو جو ہے ختم کر دیں یہ دو پہاڑ کے درمیان وادی ہے اس کے اوپر یہ دو پہاڑ گرا کر پہاڑوں جو ہے سب بندوں کو جو ہے اس میں ختم کر دیں تو حضر میں بڑے ہی پیارے انداز میں جو ہے اپنا آنے کا مقصد اور اپنا رحمت العالمین ہونا ثابت فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان نہ لائے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو ان کے اولاد میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسلام کو قبول کرے گا تو یہ وہ اسوا ہے تو جب ہم اس قسم کا مظاہرہ دیکھتے ہیں دوسروں کے سامنے سے کہ وہ ہماری دل آزاری کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں یا قرآن کریم کے نسخے پھاڑتے ہیں تو ہمیں جو ہے اسلام کی تعلیم وسلم کی تعلیم جو ہے اس کو اپناتے ہوئے جو ہے افف اف کا ایک مظاہرہ کرنا چاہیے اور نرمی کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہم حاضر ہیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی تحفظات ہیں آپ کے کوئی اسلام کے بارے میں تو ہم بیٹھ کر اصلی سے جو ہے ان تمام باتوں کا جواب دے سکتے ہیں اس طریق پر جو ہے میرے خیال میں جو ہے وہ بہتر طور پر ایسے لوگوں کو جن کے اسلام کے بارے میں کوئی منفی خیالات ہیں ان کا ہم جواب دے سکتے ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں سامعین کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم ابھی ٹیلی فون پہ کالز نہیں لے سکتے لیکن ای میل کے ذریعے آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس ہمارا پتہ کیو یعنی کوسچن اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی براہ راست نشریات نہیں سن پاتے یا نے کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca آف اسلام سی اسلام جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ آپ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سوال آپ کا ہم اور آپ کا ہے اور جواب ہمارا ہے اس وقت چونکہ ٹیلیفون پہ ہم سوال نہیں لے رہے ای میل کے ذریعے لے رہے ہیں تو زاہد صاحب آپ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتا ہوں ملک انہوں نے نام لکھا ہے ملک صاحب بھی ہو سکتے ہیں صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں اور شہر نہیں لکھا انہوں نے سامین آپ جب سوال بھیجیں اپنا یا ٹیلی فون کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں ملک صاحب نے سوال پوچھا ہے یا ملک صاحبہ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر مرد کو اجازت ہے مسلمان مرد کو کہ اگر اس کی بیگم اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی تو دوسری شادی کر لے تو ان کا سوال ہے کہ کیا ایسی عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ اگر اس کا مرد اس کے حقوق نہیں ادا کر سکتا مثلاً اس کی وجہ سے مرد کی وجہ سے اولاد نہیں ہو سکتی تو کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ پہلے مرد کو چھوڑ دے اور دوبارہ کسی دوسرے سے شادی کر لے جی ویسے تو جو پروگرام ہے جو یہ فکی مسائل سے زیادہ سوال کا تعلق ہے اور مرزا محمد افضل صاحب عموماً جس جی طرح ہاں. کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں جی آ, لیکن بنیادی طور پر اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ دونوں مرد اور عورت دونوں کو اجازت ہے کہ اگر وہ شادی میں کسی وجہ سے جو ہے خوش نہیں ہے اور چاہتے ہیں علیحدگی تو دونوں کو اختیار حاصل ہے آ, اس کے برعکس بعض دوسرے مذاہب ہیں جن میں یہ تعلیم نہیں پائی جاتی اور یہ اسلام کی ایک برتری ہے ایک مکمل تعلیم ہونے کا ثبوت ہے کہ اس اسلام نے دونوں طرف جو ہے برابری کا سلوک رکھا ہے اس میں ایسا کوئی پہلو نہیں ہے کہ کسی کے پاس آپشن نہ ہو کہ ان کے پاس مجبوراً اگر شادی ہو گئی ہے تو اس میں اور خوش نہیں ہے یا کسی وجہ سے کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ شادی کو وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں <coughs> تو جس طرح انہوں نے یہ سوال پیش کیا ہے کہ اولاد کے حوالے سے تو یہ ایک ان کا آپشن ہے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں اس شادی میں یا اور کوئی جو بھی مسئلے مسائل ہیں اور اس کا حل علیحدگی ہے تو خلا کا اختیار ان کو حاصل ہے عورتوں کو تو وہ اپنے اختیار سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتی ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب آٹھ سے دس بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون آٹھ سے دس بجے اور پھر دس سے بارہ بجے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب نو سے گیارہ بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب ہیں اور آپ کی خدمت کے آ, میں ہم سوالات لے رہے ہیں آج ای میل کے ذریعے ہم لے رہے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے نہیں لے رہے آ, اس لیے آ, اگر آپ آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی ہمیں رابطہ کیجیے کیو اے یعنی ایٹ وائس ہمارا ویب کا پتہ ہے کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ سی گفتگو کا سلسلہ جاری ابھی ہمارے پاس ای میل پہ چونکہ کوئی سوال نہیں تو زاہد صاحب آپ کی گفتگو جاری ہے موضوع کے حوالے سے تو ہم آج بات کر رہے تھے حضرت مسیح عدلہ صاط و اسلام کے حوالے سے اور حضرت مسیحمہ صلاحت اسلام نے مختلف ضمن میں اپنے دعوی بھی پیش کیے ہیں اور جہاں تک بعض سوالات کا تعلق ہے بعض اعتراضات کا تعلق ہے آپ نے وہ بھی بیان کیے ہیں لیکن جو چیز آپ کی تصنیفات میں بہت کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے دعوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے سے باہر نہیں نکالا. جہاں پر بھی آپ نے اپنا کوئی دعویٰ پیش کیا ہے وہ محض اسی وجہ سے پیش کیا ہے کہ آپ ایک کامل طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے اور اسی وجہ سے اسلام کی برکت سے اسلام کی پیروی سے صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات کی پیروی کی وجہ سے جو ہے آپ کو جو بھی مقام ملے وہ محض اسی وجہ سے ہی تھے آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ان تمام امور پر ایمان رکھتا ہوں جو قرآ کریم اور احادی سے میں درج ہیں اور مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعوی نہیں اور نہ میں تناسخ کا قائل ہوں بلکہ مجھے تو فقط مسیل مسیح ہونے کا دعوی ہے جس طرح محدثیت نبوت سے مشابہ ہے ایسا ہی میری روحانی حالت مسیح ابن مریم کی روحانی حالت سے اشد درجے کی مناسبت رکھتی ہے غرض میں ایک مسلمان ہوں ایو حل انا منکم و امامکم و کم من بھی امر اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں میں تمہیں لوگوں میں سے اور اللہ تعالی کے حکم سے تم میں سے تمہارا امام ہوں پھرا فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ میں محدث اللہ ہوں اور معمور من اللہ ہوں اور بي ہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں جو صدی چار دہم کے لیے مسیح ابن مریم کی خصلت اور رنگ میں مجدد دین ہو کر رب السماوات الرب کی طرف سے آیا ہوں میں مفتری نہیں ہوں وقت خوابہ من افطرا اللہ تعالیٰ نے دنیا پر نظر کی اور اس کو ظلمت میں پایا اور مصلحت عباد کے لیے ایک اپنے عاجز بندے کو خاص کر دیا کیا تمہیں اس سے کچھ تعجب ہے کہ وعدہ کے موافق صدی کے سر پر ایک مجدد بھیجا گیا اور جس نبی کے رنگ میں چاہا خطا نے اس کو پیدا کیا کیا ضرور نہ تھا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی پوری ہوتی بھائیوں میں مسلح ہوں بدتی نہیں اور ماض اللہ میں کسی بدت کے پھیلانے کے لیے نہیں آیا حق کے اظہار کے لیے آیا ہوں اور ہر ایک بات جس کا اثر اور نشان قرآن اور حدیث میں پایا نہ جائے اور اس کے برخلاف ہو وہ میرے نزدیک الحاد اور بے ایمانی ہے مگر ایسے لوگ تھوڑے ہیں جو کلام الہی کی تح تک پہنچتے اور ربانی پیش گوئیوں کے باریک بھیدوں کو سمجھتے ہیں میں نے دین میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی بھائیو میرا وہی دین ہے جو تمہارا دین ہے اور وہی رسول کریم میرا مقتدا ہے جو تمہارا مبتدا ہے اور وہی قرآن شریف میرا ہادی ہے اور میرا پیارا اور میری دستاویز ہے جس کا ماننا تم پر بھی فرض ہے ہاں یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ میں حضرت مسیح ابن مریم کو فوج شدہ اور داخل متا یقین رکھتا ہوں اور جو آنے والے مسیح کے بارے میں پیش گوئی ہے وہ اپنے حق میں یقینی اور قطعی طور پر اعتقاد رکھتا ہوں لیکن اے بھائیو یہ اتقاد میں اپنی طرف سے اور اپنے خیال سے نہیں رکھتا بلکہ بلکہ خداون کریم جلا شانہ نے اپنے الہام و کلام کے ذریعے سے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ مسیح ابن مریم کے نام پر آنے والا تو ہی ہے اور مجھ پر قرآن کریم اور احادیث سے صحیح کہ وہ دلائل یقینیاں کھول دیے ہیں جن سے بتمام یقین و قطع حض عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کا فوت ہو جانا ثابت ہوتا ہے اور مجھے اس قادر مطلق نے بار بار اپنے کلام خاص سے مشرف اور مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آخری زمانے کی یہودیت دور کرنے کے لیے تجھے عیسیٰ بن مریم کے رنگ اور کمال میں بھیجا گیا ہے سو میں استعارا کے طور پر ابن مریم معود ہوں جس کا یہودیت کے زمانہ اور تنصر کے غلبہ میں آنے کا وعدہ تھا جو غربت اور روحانی قوت اور روحانی اسلحے کے ساتھ ظاہر ہوا تو اس اقتباس میں جو کہ تبلیغ رسالت میں سے ہے از مسیح ماحود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا کھول کر اظہار کیا ہے کہ آپ کے دعوی قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں ہیں اور آپ نے جو مقام پائے وہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی ہیں اور قرآن کریم پر عمل کرنے سے ہیں تو اس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ہم حضرت مسیح معود علیہ السلۃ والسلام کو حضو سلم سے بلند درجہ نہیں دیتے آپ کے ایک تاب نبی ہیں آپ کا کام اسلام کی تائید کرنا اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینا اور مسلمانوں کی اصلاح کرنا جو کہ اخلاقی رنگ میں اصلاح کرنا ہے اس کی ضرورت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کی پیش گوئیوں کو پورا کرتے ہوئے ایک مسلح کو بھیجا تاکہ اس وقت کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس, جس میں آج ہمارے ساتھ مولانا زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہے سامعین آج بعض تکنیکی خرابیوں کے باعث ہم ٹیلی فون پہ کالز نہیں لے رہے اور ای میل کے ذریعے آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں آپ کو دعوت کہ ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں ہمارے ای میل کا پتہ ہے کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس یعنی کوشچن آنسر ایٹ جب آپ اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں تو براہ ربانی اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے سوال کو آپ کے تعارف کے ساتھ پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میل میں ذکر کر دیں لیکن شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ کچھ تعارف آپ کا ہو سکے ہمارا اگلا سوال جو ہے زاہد صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ڈیو نام کے ہمارے سامنے ہیں انہوں نے پوچھا ہے اور ان کا سوال جو ہے وہ دعا کے حوالے سے ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سے ایک کام کے لیے انہوں نے انگریزی میں سوال پوچھا میں اس کا اردو خلاصہ پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سے دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا پوری نہیں ہو رہی تو قبولیت دعا کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا طریقہ ہے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے جی جو قبولیت دعا کا ذکر ہے اس میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو ہے وہ قبولیت دعا کا مختلف جگہوں پر ذکر آیا ہے جیسے اوز بلّہ ام میں یوجیب المسترہ اعزاد آہو کہ کون ہے جو ایک مستر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو اسے دعا کرتا ہے یا وا اعزا سا علی کا باد ان و دان فلجستی بولی کہ کون ہے جو ایک سائل کی دعا کا جواب دیتا ہے جب وہ اس سے مانگے تو یہ مختلف موقعوں پر جو ہے دعا کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے قبولیت دعا کے حوالے سے تو جو دوست دعا کے حوالے سے جن کا سوال ہے اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک صفت جو قرآن قریب بیان کرتا ہے وہ الحکیم ہے اب اگر ہم یہ دعا کرتے رہیں چاہے ساری عمر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اور کسی برے کام کے مارے میں دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتے اس قسم کی دعاؤں کو قبول نہ کرے تو ع ممکن ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں دعائیں کریں جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں سمجھتا ہے کہ وہ اس بندے کے لیے مناسب نہیں اور اس کی جگہ اس کو کوئی اور اجر دیتا چلا جاتا ہے اس طرح کے کئی واقعات بھی ملتے ہیں جیسے جماعت میں جماعت احمدیہ میں ایک بزرگ ہستی حضرت مولانا غلام رسول رجی کی صاحب رضی اللہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے غالباً کسی ٹرین پر شاید لاہور کا سفر کرنا تھا جس کے لیے انہوں نے اس حوالے سے وہ ٹرین سٹیشن پہنچے انہوں نے کسی شخص سے پوچھا کہ جی یہ ٹرین فلاں جگہ جا رہی ہے تو اس نے کہا ہاں جی یہ ادھر کی ہی ٹرین ہے تو آپ اس کی طرف تیزی سے چلنے لگے کہ ٹرین پر سوار ہو جائیں لیکن وہ جب ٹرین تک پہنچے تو ٹرین تیزی سے چلنے لگ پڑی اور آپ ٹرین پر نہ پہنچ سکے آپ کے بارے میں یہ بات جماعت میں مشہور ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا جو ہے وہ جواب فوراً دے دیا کرتا تھا تو آپ اپنی تصنیف میں اپنی جو حیات کے بارے میں ان کی تصنیف ہے اس میں وہ دعائیں کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا رہا لیکن وہ ٹرین جو ہے وہ چلی گئی تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے معلوم کیا کہ آپ کی منزل کی طرف جب اگلی ٹرین کب ملے گی تو آپ کو بتایا گیا کہ جی اگلی ٹرین جو ہے وہ تو ابھی جو ٹرین چلی گئی ہے وہ تو کہیں اور جا رہی تھی بلکہ جس ٹرین پہ آپ نے جانا ہے جس شہر کی طرف وہ ٹرین جا رہی ہے وہ بلکہ ابھی پلیٹفارم پر ویٹ کر رہی ہے اور اس میں کچھ وقت تھا تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے بظاہر تو قبول نہیں کی کہ آپ جو ٹرین جس پہ آپ چڑھنا چاہ رہے تھے اس پر نہ چڑھ سکے لیکن جو اصل دو دعا کا مقصد تھا وہ قبول کر لیا کہ جو آپ کا سفر تھا آپ سفر کرنا چاہ رہے تھے جہاں پر وہ ٹرین آپ کو جو ہے فوراً آپ کو مل گئی تو اسی طرح ع ممکن ہے کہ جس بارے میں دعا کی جا رہی ہو وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو قرآن کریم میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ ایسی چیز کو مانگیں جو جیسے قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ آسان تکر شاعین واہ خیر اللہ آسان توحب و شاعین واہ کہ عین ممکن ہے کہ تم ایسی چیز کو پسند کرو جو کہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو اور ایسی چیز کو ناپسند کرو جو تمہارے لیے بہتر ہو تو اس زمرے میں ہمیں اپنی طرف سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کرنا چاہیے کہ اگر یہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا تو یہی میں بات کہنا چاہوں گا اور دعا کے مختلف حقوق بھی ہیں اس کے پہلو بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اس کا فلسفہ جو حض مسیحی محود علیہ السلام کی تصنیف برکات و دعا ہے اس میں بھی موجود ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے اگر جو سننے والے ہیں وہ سننا پسند کریں بلیسنگز آف پریئر اس کتاب کا نام ہے اس وہ سن بھی سکتے ہیں تو یہ uh, بعض چیزیں ہیں جن کو مدد رکھنا چاہیے اور دعا کے جو حقوق ہیں اس شدت کے ساتھ دعا کرنا کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو شاید موت وارد ہو جائے یا اپنے اوپر ایک موت وارد کر لینا آ, وہ پھر مقام ہے کہ جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دعا کے جو حقوق تھے وہ پورے کر دی جو دعا کی جو لمٹ تھی وہ پوری کر دی تو آ, ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے بعض دفعہ ہم آ, جو رسمن دعائیں ہیں وہ کر دیتے ہیں لیکن نہ ان الفاظ کا دل پہ اثر ہوتا ہے نہ ہماری روح پہ اثر ہوتا ہے ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے یا ہم کہتے ہیں جی پانچ سو دفعہ دروشری پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہماری دعا جو ہے قبول ہو چاہیے کیونکہ ہم نے اتنی دفعہ یہ ایک الفاظ درا ہیں تو یہ محض جو ہے لفاظی تک نہیں ہونی چاہیے ایک خلوص اس کے پیچھے اور پورے اپنے سوچ کے ساتھ جو ہے پورے خلوص کے ساتھ اس کے اوپر سوچتے ہوئے کہ کیا ہم دعا کر رہے ہیں اس دعا کے الفاظ کیا ہیں تو پھر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنی دعا کا جو ہے وہ حق ادا کیا ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں اور ابھی تک ہم ای میل پہ سوال لے رہے تھے لیکن مجھے اب اطلاع دی گئی ہے کہ ٹیلی فون جو ہے اس پہ اب ہم سوال لے سکتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے معزز ایک اور ساتھی تشریف لے آئے ہیں عبد النور عابد صاحب پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا عبد النور عابد صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم رحمۃ اللہ ویلیکم جی السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے حوالے سے چل رہا ہے اور اس حوالے سے وہ اعتراضات یا وہ باتیں جو ہم سنتے ہیں جماعت احمدیہ کے مخالفت میں ان میں سے مختلف باتوں کو زیر گفتگو لاتے ہیں ہمارے سامنے آپ کے ریڈیو پہ ہمارے سامنے آپ کے سامنے جو ہمارے جماعت احمدیہ کے دو محترم نمائندگان یہاں تشریف فرما ہیں تو جب تک ٹیلی فون کی لائنیں چلتی ہیں ایک اور سوال میں پیش کرتا ہوں یہ سوال آیا ہے کلگری سے کاشف کالوں صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے پروگرام کی تعریف کی ہے شکریہ آپ کا کہتے ہیں میں آپ کا پروگرام کبھی مس نہیں کرتا بہت شکریہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتائیں یہ سوال انگریزی میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ بائبل یا انجیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیوں نہیں ہے اس کو ہم مانتے اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ وہی پیغام لے کے آئے جو حضرت موسیٰ کا تھا لیکن انجیل جو ہے وہ عیسائیوں کی کتاب بن گئی اور اسی طرح انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس میں کوئی حوالہ آپ دے سکتے ہیں کہ جس میں یہ پتہ چل سکے کہ انجیل کس طرح اپنے اصل پیغام سے بدلی ہے تو یہ کاشف کالوں صاحب کا کیلگری سے سوال ہے دو تین سوال ہیں اس میں تو اس کو اگر آپ لیں اور زاہد عابد صاحب کو گزارش کہ سوال پہ روشنی ڈالیں جی جزاک اللہ کاشف کانوں صاحب آپ نے سوال بھیجا بنیادی طور پر جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیح و نور اس میں ہدایت اور روشنی ہے اب جو بات جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں تعریف ہے یا اس کے الفاظ جو ہیں وہ ایڈیشن ہے یا سبٹریکشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ شکل میں بائبل پر عمل ہے یا جو بائبل کی تعلیم جو تصلیس کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا پیغام جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے ہم اس کا منوان انکار نہیں کرتے نہ پورا کا پورا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ایک ایک حرف اس کا جو ہے وہ الحامی ہے یہ ہمارا نہیں کو دعویٰ نہیں ہے اسی وجہ سے کہ اس کے اندر بعض ایسے ہی تحریرات ہیں جو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح مئو حضرت مسیح علیہ السلام یعنی کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام ان کے وہ کہتے ہیں یہ ان کے اقتباسات ہیں انہوں نے بیان کیا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تصلیس کا ایک اس میں جو ہے وہ مضمون نکلتا ہے کیونکہ جو یہود تھے انہوں نے جو ہے وہ وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی جو ہے ایک خدا کا جو ہے پیغام لوگوں کے لیے بھیجا ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلایا جو گزشتہ انبیاء ہے انہوں نے بھی ایک ہی خدا کی طرف لوگوں کو بلایا تو ہم کہتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ حضم صلی السلاۃ والسلام اور ان کے تابع جو انبیاء بنی اسرائیل میں آئے انہوں نے ایک تعلیم دی کہ ایک خدا ہے اس کی طرف آنا چاہیے اور آخر پہ آ کر جو ہے جو کتاب حضرت عیصی علیہ السلام کی طرف منصوب کی جاتی ہے اس میں سے پیغام اب یہ نکلے کہ ایک خدا کے بجائے یا ایک خدا اور اس کی تین ذاتیں جو بالکل ہی علیحدہ علیحدہ بھی ہیں اور کٹھے بھی ہیں وہ ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں وہ باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے رول قدس بھی ہے تو ایک مکس میسج ملتا ہے جب کہ قرآن کریم کی تعلیم بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے کہ کلو اللہ وحد کہو کہ اللہ ایک ہی ہے اور یہی جو ہے اس کا اصل پیغام ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بائبل میں تحریفات ہیں جو یہودہ اسکریتی ہے اگر ہم اس کی سٹوری پڑھیں بائبل میں جس طرح پیش کی جاتی ہے اس کے دو مختلف قسم کے انجام جو ہیں نظر آتے ہیں ایک جگہ پر جو ہے ایک انجیل کے جو رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ یہودا اسکروتی جو ہے وہ آخر میں خود ہی خود کر کر جو ہے اس نے اپنے آپ کو درخت پر لٹکا لیا تو وہ مر گیا دوسری جو اس کی کتاب ہے انجھیل کی اس میں حوالہ یہ ملتا ہے کہ یہودہ اسکروتی سکروتی جو ہے وہ کہیں چلتا جا رہا تھا تو کہیں گرا تو گر کر مرنے سے جو ہے اس کا پیٹ پھٹا اور وہ اس طرح مر گیا تو اس طرح کی اور حوالے ہیں بائبل کے جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے کچھ جو ہے ایڈیشنز کیے گئے ہیں یا جو اصل مضمون تھا وہ گم گیا ہے اور لوگوں نے جہاں تک ان کی یادداشت تھی جہاں تک انہوں نے کہا کہ, کہ یہی اسی طرح ہی بات تھی تو انہوں نے پھر اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ بائبل کو پھر تصنیف کیا اور کیونکہ جو میمرائزیشن والا خاصہ ہے یہ عربوں میں ہی مشہور ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب قرآن کریم کی آیات کا نظول ہوتا تھا تو حضور صلی السلم خود جو ہے وہ خود بھی حفظ کرتے تھے آپ کے صحابہ بھی حفظ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کاتب جو ہے وہ ہوتے ان کو بلایا جاتا تھا کہ اور بتایا جاتا کہ یہ جو ہے آیات کا نزول ہوا ہے اور وہ اس کو تصنیف کر لیتے تھے مختلف چیزوں کے اوپر تو اس طرح جو ہے قرآن کریم کی تصنیف جو ہے وہ ہوئی ورڈ ٹو ورڈ اس کو میمورائز کیا گیا اور اس کے کئی ہزاروں حفاظ ہزار حفاظ سے جنہوں نے قرآن کریم کو جو ہے وہ یاد رکھا اس طرح کی جو تعلیم ہے وہ بائبل میں یا بنی اسرائیل میں نہیں ملتی کہ ان میں بھی یہ رسم و رواج تھا کہ جو پیغام ہے اس کو لفظ لنظر یاد کیا جائے اس کو بالکل اسی طرح یاد کیا جائے جس طرح بات کہی گئی ہے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اس کو یاد اس طرح نہیں کیا جا رہا تھا اور نہ ہی اس طرح ایک نظام تھا جو نظام ہمیں نظر آتا ہے قرآن کی کتابت میں تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ السلام کے بعد جب کہ جو ان کے قبائل تھے وہ بھی بکھر گئے اور اس تباہی کے نتیجے میں جو ہوئی جو ان کی کتابیں تھیں وہ بھی تباہ ہو گئیں جو ان کے اسکرولز وغیرہ تھے جو بھی ان کا لکھنے کا طریقہ تھا وہ بھی تباہ کر دیے گئے تو ہم کس طرح یہ بات مان لیں کہ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے جو بائبل میں بات لکھی گئی ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ عیسائی احباب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں بلکہ بعض بائبل کے ایڈیشن بھی ہیں ان میں بھی آپ اگر غور کریں تو جو حد عیصر الصلاۃ وسلام کے الفاظ جو کہتے ہیں پیورلی یہ ان کے الفاظ ہیں وہ ایک علیحدہ سرخی میں لکھے جاتے ہیں اور جو باقی جو بائبل ہے وہ بلیک انک میں لکھی جاتی ہے تو اس سے یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر وہ حد عیصر اسلاۃ و کے الفاظ ہیں ایک جگہ پر کسی اور کے الفاظ ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم زاہد عابد صاحب اور اسی طرح عبد النور عابد صاحب تشریف رما ہے آپ دونوں کے لاسٹ نیم ایک ہیں آپ اس میں کوئی رشتے داری ہے جمعات احمدیہ کی رشتے داری ہے جی بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری سامعین اب ہم ٹیلی فون پہ بھی کالز لے رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو جو ہمارے سامعین ٹورانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اور ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں کیو یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس اسلام سی یعنی کویسچن آنسر ایٹ تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں اس کے لیے آپ سے گزارش کہ اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیجئے ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ ٹیلیفون کے ذریعے پروگرام میں آتے ہیں تو آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں کہ اپنا سوال مکمل کر لیں اگر آپ کا سوال اس ایک منٹ کے دورانیہ سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً پروگرام کے لیے بعض دفعہ آپ کی کال کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہماری معذ پیش کی معذرت قبول کر لیں لیکن اگر آپ اپنی اپنا سوال لکھ لیں گے تو ایک منٹ کا دورانیہ بہت ہوتا ہے اکثر سوالات کے لیے اور پھر اس کے بعد اگر سمجھے کہ کوئی پہلو مزید تفصیل طلب ہے یا آپ کے سوال میں اس کا ذکر نہیں آئے جس طرح آپ چاہتے تھے اس طرح آپ کو اس کا جواب نہیں ملا تو دوبارہ فون کر لیجیے لیکن کم از کم دس منٹ کے وقفے کے بعد اس فریکوینسی پہ یعنی FM 100.7 کی فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے انشاءاللہ دس بجے تک رہے گا اور دس بجے ہم اس فریکوینسی پہ آپ کو خیر بات کہہ کہ کے اے ایم 530 کی فریکوینسی پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کے ساتھ پھر ہماری گفتگو جو ہے رات 12 بجے تک چلے گی یہاں میں ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات آپ کی شکایات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پوری ریڈیو ایم دیا کے ٹیم سارے ہمارے مہمان جو اسٹوڈیوز میں آتے ہیں جو کنٹرولز پہ ہوتے ہیں جن کی آواز آپ سنتے ہیں جن کی نہیں سنتے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گفتگو کا سلسلہ جاری Uh, اس وقت ٹیلی فون پہ سوال نہیں ہے تو میں ای میل میں سے سوال پیش کرتا ہوں uh, پہلا سوال پیش کر رہا ہوں uh, دجال کے متعلق ہے اور دجال کے متعلق uh, انہوں نے uh, فرمایا انہوں نے چونکہ فیض اور یہ یو کے سے آیا ہے اچھا میں نے اب نوٹ کیا فیض صاحب یو کے سے کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ دجال کی حدیث کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ دجال جو ہے وہ چالیس دن تک زندہ رہے گا اور ایک دن جو ہے وہ ایک سال کا ہوگا پھر ایک دن جو ہے ایک مہینے کا ہوگا پھر ایک دن ایک ہفتے کا ہوگا اور باقی دن جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے تو نے کہا کہ اس کی وضاحت کیجئے اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ عراق اور شام ملک شام کے درمیان سیریا جسے انہوں نے انگریزی میں لکھا ہے کہ درمیان ہوگا اور مسلم کی حدیث انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کا حوالہ ہے تو یہ فیض صاحب ہیں یو کے سے ان کا سوال آپ کی خدمت میں اس سے پہلے جو پچھلا سوال تھا جی اس میں زاہد عاب صاحب نے ذکر کیا کہ وہ جو بائبل ایسی بھی ملتی ہے جس میں سرخروف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کے جو اقوال ہیں تو زاہد صاحب ہم نے جامعہ میں یہ بات پڑھی تھی کہ وہ جتنی باتیں کرتے ہیں اس میں صرف پانچ آیات ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے منسوب ہو سکتی ہیں اور وہ بڑی مشہور اس پہ ڈبیٹس بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ عیسائیوں کی طرف سے باقاعدہ چھپی ہوئی باتیں تھیں کہ پانچ آیات پوری انجیل میں ایسی ہیں جو کہی جا سکتی ہیں کہ یہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے کہی ہوں تو یہ ایک میرے ذہن میں آئی تھی بات تو میں نے کہا اس کا ذکر بلد. ہو جائے دجال کے متعلق جو فیض صاحب نے سوال کیا ہے اس کا بارہا ذکر اس پروگراموں میں بھی ہو چکا ہے تفصیل طلب ہے اس کا اختصار سے میں یہ عرض کر دوں کہ دجال جو جس کا روٹ ہے عربی میں دا اور دجال ایسا شخص جو فساد کرے لڑائی جھگڑا کرے اور لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالے اور اس کے متعلق دجال کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی جو احادیث مبارکہ ہیں اس کے اندر امت مسلمہ کو اس کا بتایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمام انبیاء دجال سے اپنی امت کو ڈراتے رہے ہیں تو دجال ایک ایسی قوم ہے یا دجال ایک ایسے گروہ کا نام کہہ لیں جو لڑائی فساد اور فتنوں میں بڑھ چڑھ کر آگے ہوگی اور اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں اس کا ظہور ہوگا بڑی تیزی کے ساتھ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب ان سے نشانیاں پوچھی گئیں جب ان کے اوپر غالب آنے کے ہتھیار پوچھے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اس کا جو رد بتایا ہے یا اس سے بچنے کا جو طریک بتایا وہ فرمایا کہ صورت کہاف کی پہلی دس اور آخری دس آیات کی تلاوت کی جائے اور یہ ایک دفعہ ہمارے ریڈیو پروگرام پہ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات بنا لی ہے حالانکہ ہم نے اس وقت بھی ریڈیو پروگرام پہ اس کا حوالہ بھی دیا تھا جو اس وقت پیش کیا گیا حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام وہ وجود ہیں جس کے ذریعے دجال کا کلا کما ہونا ہے اور احادیث جو اس کے بارے میں ملتی ہیں دجال کے بارے میں وہ توجہ جی طلب ہیں استعارا تن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی تفصیل طلب ہیں آ, وہ کہتے ہیں کہ سیریا سے نکلے گا اس کا ظہور ہوگا اس کے علاوہ بھی بعض ہمارے سامنے آتی ہیں آ, کہ اس کا ظہور کہیں اور جگہ سے ہوگا اور وہ پھرتا پھراتا مکہ بھی جائے گا وہاں پہ آ, آ, امام مہدی جو ہیں اس کا آ, قتل بھی کریں گے تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے جو آتی ہیں یہ ساری توجی طلب ہیں تو اس زاویے میں اس کو دیکھنا چاہیے بہرحال یہ ایک سوال ایسا ہے جو ہمارے آج کے موضوع کے مطابق نہیں ہے تو اس سوال پہ میں اتنا ہی کہوں گا ذاکر اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم زاہد عابد صاحب اور اسی طرح عبد النور عابد صاحب تشریف فرما ہیں سامنے ہمارے پاس دس منٹ ہیں اس پروگرام میں اگر آپ آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کیجیے فور ون سکس فور اگر آپ ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر 1855 4106522 1855 4106522 اسی طرح ایمیل کے ذریعے آپ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل کا پتہ ہے کیو اے یعنی اسلام یعنی اور اگر آپ یہ پروگرام راست اس کی نشیات آپ تک نہیں تو اس صورت میں آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے ویب کا پتہ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ جہاں نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری عبد النور عابد صاحب کے ساتھ اور زاہد عابد صاحب کے ساتھ Uh, اجازت ہو تو کچھ ای میل میں سے سوالات پیش کروں اس میں نا یہ جو دجال کے بارے میں انہوں نے جی. ذکر کیا کہ کہاں سے نکلے گا جی جی. اس کے قتل کے بارے میں تو ہمارے پاس روایات آتی ہیں مثلا ترمزی کتاب الفتن میں آ, یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ باب لدھ کا جو مقام ہے یا باب لدھ ہے جی. وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر آ, ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ پھر وہ جال کا متعلق پھر وہ یہاں سے چل کر شام آئے گا تو عیسیٰ نازل ہو جائیں گے اور افیق نامی گھاٹی کے پاس اسے قتل کر دیں گے یہ مسن احمد کے اندر یہ یہ بات ہے اور اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ یہ گھاٹی اردن میں ہے اور جب. اردن کی سرحد فلسطین سے ملی ہوئی ہے لہٰذا جن حدیثوں میں ہے کہ فلسطین میں باب لودھ کے پاس قتل کریں گے یہ حدیث اس کے معارض نہیں اس گھاٹی کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے اور اس کی مراجت کی جائے ٹھیک ہے جزاکم اللہ فون پہ اس وقت سکون ہے تو تھوڑی بے سکونی کی اجازت ہو تو ای میل سے پیش کر لوں چونکہ وہ ای میل جو ہیں بعض دفعہ موضوع کے حساب سے نہیں ہوتی تو آپ ویسے بھی چونکہ چند منٹر آ گئے ہیں اس لیے میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پہلا سوال اتفاق سے فیض صاحب کا یہ ہے یو کے سے اور انہوں نے ابو داود کی حدیث کا حوالہ دیا ہے حدیث کا صفحہ نمبر نہیں دیا لیکن ابو داود کی حدیث کا دیا ہے فرماتے اور انگریزی میں ہے میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو شخص ہوگا وہ سرخ اس کا رنگت کا ہوگا جبکہ دوسری حدیث میں ان کا رنگ جو ہے وہ گندمی بتایا گیا ہے تو یہ اختلاف کیوں ہے فیض صاحب یو جی یہ اختلاف نہیں ہے اصل میں آن حضرت صلی اللہ, علی صلی اللہ علیہ و نے اپنی امت کی جس طریق کے ساتھ تربیت کی اور آخری زمانے کے متعلق جس تفصیل کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ, علی علی صلی اللہ, علی صلی اللہ علی علیہ و نے رہنمائی کی ہے جی؟ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی اور یہ جو انہوں نے ذکر کر دیا کہ سرخ رنگ اور گندمی رنگ والا حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ اصل عزت میں عزت اس کا م. میں بیک گراؤنڈ پہلے تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو سمجھنے میں زیادہ دشواری نہ ہو جی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس یعنی کہ یہ نام احادیث میں بھی آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلّت کا نزول ہوگا اب جماعت احمد یہ یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلط جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ وفات پا گئے ہیں احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا نزول ہوگا جی اور ہمارے مطابق چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت فوت ہو چکے ہیں اس لیے حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام وہ شخص ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مسیل عیسیٰ بنا کر بھیجا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مماثلت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلۃ وسلم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو قرآن کریم نے بتائی اس مماثلت تامہ کو پورا کرنے کے لیے آنے والے کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا اور احادیث میں یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلیہ بیان کیا ہے پرانے عیسیٰ کا جو بنی اسرائیل کی طرف آئے گا تو اس کے متعلق فرمایا کہ اس کا رنگ سرخ ہوگا नहीं. یا سرخ تھا اور آنے والے عیسی کے متعلق فرمایا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گندم آ, گندمی ہے جی اس کے بال سیدھے ہوں گے سینہ چوڑا ہوگا تو دونوں کو عیسی کے نام سے پکارا اور دونوں کے ہلیے مختلف بیان کیے صحیح اب یعنی کہ نام ایک دیا جا رہا ہے اور ہلیے دو ہیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی جو آنے والا تھا اس کو جو نام دیا گیا وہ تفاؤل کے طور پر وہ عیسی عیسیٰ ابن مرم رکھا گیا اس کا اصل نام جو ہونا تھا وہ بعد میں ہونا تھا یا اس نے جو پیدا ہونا تھا وہ بعد میں ہونا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام جو سرخ رنگ کی رنگت ان کی سرخ تھی اور جو بن اسرائیل کی طرف آئے تھے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن کریم کے مطابق احادیث کے مطابق پھر صحابہ کے اقوال ہیں ان کے مطابق پھر بڑے بڑے جید علماء ہیں ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وفات پا چکے ہیں اور ان کا جب حلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو وہ دوسرا فرمایا اور آنے والے کے متعلق جو حلیہ بیان کیا وہ مختلف ہے تو اس سے بھی ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو فرق بتایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیوں کے درمیان وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلۃۃسلام جو بنی اسرائیل کی طرف تھے وہ وفات پا چکے ہیں اور جس نے آنا ہے وہ اسی امت سے ہوگا ف امام منکم وہ مسلم کی حدیث ہے فں اماں یہ دو روایات ملتی ہیں کہ جو آنے والا ہوگا وہ تمہارے اندر سے ہی ہوگا مسلمان ہی ہوگا تو یہ اختلاف نہیں ہے دونوں کے درمیان حلیوں میں جو اختلاف ہے وہ اصل میں بات کو واضح فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکم اللہ سامن آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جب جبکہ اس فریکوینسی پہ ہمارا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے مزید اگر کوئی فون آئے گا یا ای میل آئے آئے گی آج کے پروگرام کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلے اس میں لیں گے عبد رابط صاحب آپ کے اختتامی کلمات دو منٹ میں اسی طرح جو حضرت صلی اللہ یہ اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا جی تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی قرار دیا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے جو مخالف علماء ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے بلکہ ایک عام امتی کی طرح آئیں گے اور اصلاح کریں گے جی. تو آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس حدیث کو اس تناظر میں اگر دیکھیں جی. کہ جی. میرے بعد تیس نبی جھوٹے اٹھیں گے جی. یہ حدیث اس بات کا رد کرتی ہے جی. کہ میرے اور اس عیسی کے درمیان جو آنے والا ہے اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے مراد یہ ہے کہ آنے والا اور جو ہے شخص وہ نبی ہوگا اور میری جو نبوت ہے اس کے درمیان میں کوئی ایسا شخص جو بھی اٹھے جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لازماً جھوٹا ہوگا جی اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے اس بات کی اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جس طرح ان کا اختتام ہوا ہے جو ان کا انجام ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن حضرت مسیح ماؤد علیہ السلّۃ والسلام خدا تعالیٰ کی وہ برگزیدہ ہستی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قدم با قدم ان کے ساتھ تائید کی ہے ان کی تائید کے نظارے ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھتے ہیں ایک شخص تنے تنہا کھڑا ہوتا ہے اور اکناف عالم میں اس کا نام لیا جاتا ہے یقیناً یہ تائید ایک جھوٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور حالانکہ اب یہ جو تمام باتیں جو فیض صاحب نے اپنے سوال میں پوچھی میرے اور عیسیٰ کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے اور اختلافات والی یہ ساری پین پوائنٹ ہوتی ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی باسط کی طرف کہ وہ خدا تعالیٰ کے سچے اور برحق نبی ہیں انشاءاللہ اللہ جزاکم اللہ سامعین آپ سن رہے تھے اختتامی کلمات محترم عبدالنور النورابد صاحب کے عبد عابد صاحب اور زاہد عابد صاحب آپ دونوں مہمانہ نگرامی کا شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے کنٹرولز پہ آج ہمارے ساتھ فضل الرحمٰن صاحب ہیں ان کا شکریہ جو ہماری مشکل تھی اس میں انہوں نے ہماری مدد کی اور اس کو ٹھیک کر لیا سامعین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں یہاں اب اس فریکوینسی پہ آپ سے ہم اجازت لیں گے اور چندی لمو میں اے ایم 530 پہ دوبارہ آپ سے رابطہ ہوگا تب تک کے لیے مکرم نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 آج خوشی ہر دل میں ہے نئے قبیل ہم داخل شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم سلام کا دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں